بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ وقف وسلاۃ وسلام علیہ الحبیب المصطفیٰ وبو اللہ وسلم سيدنا محمد وعلى سعید سيدنا محمد غمات و حب وطر الماۃ و حب اطرد اللہ غفل ذاکر فلان غافر اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل واجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا ولا تؤثنا علينا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أرضنا عنك وردعنا اللهم اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اما بعد وَبِالْإِسْنَادِ الْمُتَصْرِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ وَنَفْعَانَا بِعْلُومِهِ قال باب الجمع بین السورتين فی رکعت والقراط بالخواتیم و بسورت قبل سورت و بی اول <سؤال> یہ باب دو سورتوں کو ایک رکعت میں جمع کرنے کے بیان میں ہے اور سورتوں کے آخری حصوں کو پڑھنے کے بیان میں ہے اور ایک سورت سے اگلی سورت کو پڑھنے کے بیان میں اور سورت کے شروع حصے کو پڑھنے کے بیان میں ویوز عبد اللہ ابن صاحب قرآن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم المنون فبحطا جا ا ذکر و موسا وحرون اوقال اذکر و عیسیٰ اخرس الفرق عبداللہ ابن صائب سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورے قد افلح المؤمنون هم فی خاشعون فجر کی نماز میں تلاوت فرمائی یہاں تک کہ جب موسا اور ہارون یا یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر پہنچے تو آپ کو کھانسی آ گئی تو آپ نے رکو فرما لیا وقر عمر فرق الن وشرین آیت من البق وفی ثانیت بورت من المسانی حضرت عمر نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی ایک سو بیس آیتیں پڑھی اور دوسری رکت میں مسانی کی کوئی صورت پڑھی وقرہ الحنف بالقاف الا وفیثانیت بی یوسف او یونس حضرت احنف نے قیس نے سورہ کہف ایک رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ یونس پڑھی و زکر النحصلہ بمر صبح بہما اور بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمر کے ساتھ فجر میں یہی دو سورتیں پڑھی تھیں وقر ابن مسعود بیابعین آیت من الفال وفیسانیت بصورۃ من المفصل عبداللہ ابن مسعود نے انفال کی چالیس آیتیں ایک رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں مفصل کی کوئی حضرت فرماتے ہیں کوئی شخص ایک سورت دو رکت میں پڑھے یا ایک سورت کو دو رکت کے اندر دوہراوے تو کہا کہ سب کچھ قرآن ہی قرآن ہے تو پڑھ سکتا ہے جس طرح پڑھنا چاہے وکالد اللہ عن عن رجاری مسجد قبا حضر انس کہتے ہیں ایک انصاری شخص امام تھے لوگوں کے مسجد قبا میں وکان کل مفت یقر ابیحا لحم فلا تھی مما یکر ابی افتتاح بے قل اللہ آہت حتا یفرہ یکرۃ اخراما اور ان کی عادت تھی کہ جب بھی سورت پڑھنا شروع کرتے تھے نماز میں تو قل سور آحد پہلے پڑھتے یہاں تک کہ پوری کر لے اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا تے وقان کفی کل رکاتین ہر رکات میں ایسا کرتے اس کے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ تم ہمیشہ سوریہ قلو اللہ شریف پہلے پڑھتے ہو پھر ہمیں خیال ہوتا ہے کہ تمہیں یہ کافی نہیں لگتی تو دوسری صورت ملاتے ہو تو یا تو سورے فاتحا پڑھو یہ یہ سورہ بقرہ اکیلی سورہ قُل ھُوَ اللہ سورہ اخلاص کو اکیلی کو پڑھو یا پھر اس سورہ اخلاص کو چھوڑ دو اور کوئی دوسری صورت پڑھو لیکن یہ کیا ہر رکعت میں قُل اللہ اور اس کے ساتھ دوسری صورت پڑھتے ہو تو انہوں نے کہا میں اس صورت کو نہیں چھوڑ سکتا اگر تم چاہو تو میں تمہاری امامت اسی طرح کرا ہوں تو کرا ہوں اور اگر تم کو کراہیت ہے تو میں چھوڑ دوں اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صحابی ان میں سب سے افضل ہیں تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کسی دوسرے کو امام بنائیں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میں تشریف لائے تو انہوں نے یہ خبر حضور کو بتائی تو حضور نے پوچھا ارے بھائی تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم وہ کام کرو جو تمہارے ساتھی کہہ رہی ہیں اور تم کیوں اس صورت سے چمٹے ہوئے ہو ہر رکعت کے اندر تو انہوں نے کہا کہ مجھے سور اللہ سے بہت محبت ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کے ساتھ محبت کرنے نے تجھ کو جنت کا داخلہ نصیب کر دیا کہ تو سور قلو اللہ سے محبت کرتا ہے ہمیشہ پڑھتا ہے اللہ ضرور تجھے جنت دیں گے آگے حدیث ہے جا رجل ابن مسعود فقال فقر المفصل قاتم فقال لقد كان اللہ وسلم يقرن فذكر من المفصل پاس آئے کہنے لگے میں نے گزشتہ شب سارا مفصل یعنی سور قاف سے لے کر کے ختم قرآن تک تقریباً چار سپارے میں نے ایک رکت میں پڑھ لیے تو ابن مسعود نے کہا تم نے اس طرح تیزی سے پڑھ لیا جیسے شعر شاعری تیزی سے پڑھی جاتی ہے یقیناً میں جانتا ہوں ان نظیر اور مشابہ اور مماثل اور سملر صورتوں کو جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ملا کر پڑھتے تھے پھر انہوں نے بیان کی بیس صورتیں مفصل کی اور حضور دو دو صورت ایک ایک رکت میں پڑھتے تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ یہاں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نماز میں قرع تو کرنی ہے یہ بات تو یقینی ہے قرآن کی ترتیب کیا ہو کیا کوئی شخص قرآن شریف کی صورتوں میں سے کسی صورت کا ایک ٹکڑا ایک رکت میں دوسرا ٹکڑا دوسری رکت میں پڑھ سکتا ہے یا بڑی صورت ہو اس کے دو حصے کر کے دو الگ الگ رکتوں میں پڑھ سکتا ہے یا ایک صورت کو دو رکت کے اندر پوری کر سکتا ہے یا ایک صورت کو بار بار دہرا سکتا ہے ریپیٹ کر سکتا ہے یہ مختلف شکلیں ہیں قرآن شریف کو پڑھنے کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب کو یہاں اس باب میں جمع کر دیا پہلی بات تو کہی دو صورتوں کو ایک رکت میں پڑھنا مثلا ایک رکت میں آدمی وقہ بھی, بھی پڑھے اور علم نشرہ بھی پڑھے ایک رکت میں القاریا بھی پڑھے الحق و تقاصر بھی پڑھے والعصر بھی پڑھے انعتینہ بھی پڑھے اللہ بھی پڑھے خلاع رب الفلق بھی پڑھ خلاء الب الناس بھی پڑھے تین چار صورتیں ایک رکت میں پڑھ تو یہ چند صورتیں ایک رقط کے اندر پڑھنا صحیح ہے یا نہیں یہ امام بخاری بتا رہے ہیں ظاہر ہے بات صحیح ہے پڑھ سکتے ہیں دوسری چیز سورت کے آخری ٹکڑے پڑھنا جیسے سورہ بقرہ کی آخری آئے تو کوئی شخص جو ہے سور بقرہ کی آخری آئے ایک رکت کے اندر پڑھ لے یا کلکل ملک منتشا بیچ میں سے پڑھ لے کی آخری آیتیں تو کسی سورت کے آخری حصے ہو کسی کو سورہ یاسین یاد ہے تو اس کا آخری رکو ایک رکت کے اندر پڑھ لے تو ایسا کر سکتا ہے یا نہیں ظاہر بخاری بتاتے ہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں اسی طرح وہ بے سورتن قبل سورتن ایک سورت دوسری سورت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کو ذرا تفصیل سے آگے سمجھاتے ہیں اور سورت کے شروع کا حصہ سورت کے شروع کا حصہ مثلاً سوریہ بقرہ کے شروع کا ایک بے دو رکو یاد ہے حافظ بننے بیٹھا تھا بےچارہ تھوڑا بہت کیا چھوڑ دیا تو سوریہ بقرہ کے پہلے دو چار رقو یاد ہیں تو اب وہ سوریہ بقرہ کے پہلے رکو دوسرے رقو کو ایک رکت میں پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے یاسین شریف اس کو شروع سے یاد ہے تھوڑے بہت آئے ایک سفا دو سفا تو وہ نفل کے اندر میں جتنا ایک دو سفا یاد ہے وہ ایک رکت کے اندر پڑھ لیتا ہے شروع کے اندر تبارک لذیذ کچی یاد ہے تو جتنی سورتیں یاد ہیں جتنی آیتیں یاد ہیں اتنی آیتیں ایک رکعت میں پڑھ لی تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ سب صحیح ہے اب جو ہے آگے حدیث پیش کر رہے ہیں سورت کے شروع حصے کو پڑھنے کے متعلق کہ فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنون شروع فرمائی یہاں تک کہ موسیٰ حارون کا ذکر آیا یا عیسیٰ کا ذکر آیا تو آپ کو ایک ہنسی آگئی تو آپ نے رکو فرما لیا سورہ قد افلح المؤمنون اٹھارما سپارا شروع میں قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون نے بڑے لہ اور لہجے کے ساتھ تلاوت فرمائی کیونکہ حضور کا لہجہ بھی بڑا پیارا بڑا عجیب تھا عبداللہ ابن مغفل ایک مرتبہ سفر میں تھے تو انہوں نے حضور کے لہجے میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو سب لوگ جو جمع ہونے لگے انہوں نے کہا شو شو جاؤ جاؤ یہاں سے تو سب میرے پاس کہاں بھیڑ کر رہے ہو اگر میں نے وہ لہجہ شروع کر لیا تو سارا جمگٹا یہاں جمع ہو جائے گا مجھے ایسے جمگٹا بھیڑ اچھی نہیں لگتی ہے وہ حضور کی قرآت کے اندر تھوڑی لے تھی اونچ نیچ تھی لہریں تھیں جیسے سمندر کے پانی پر موجیں اور ویوز آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں چڑھاؤ اور اتار تھا ذرا لہجے کے ساتھ پڑھتے تھے بعض لوگ بہت پلین قرآن پڑھتے ہیں تو حضور پلین قرآن نہیں پڑھتے تھے ذرا چڑھاؤ اتار رکھتے تھے جہاں قرآن میں جنت کا تذکر آئے تو جنت کا شوق ظاہر فرماتے تھے جہنم کا تذکر آئے تو یہ خوف طاری ہو جاتا تھا آواز بھر جاتی تھی اور رونے کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کوئی بات مانگنے کی آئے تو اللہ سے مانگتے تھے اور درخواست کرتے تھے تو یہ حضور کی ایک میں ایک خاص کیفیت تھی تو اس کو انہوں نے بیان کیا تو یہاں بھی سنی رحمت اللہ نے بھی لکھا قانت فی قرآت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعت وطی لسان حضور کی قرآت میں تھوڑی ذرا سی تیزی بھی تھی اور زبان کو مڑنا بھی تھا ذرا آن آن کر کے لہجہ کے ساتھ حضور تلاوت فرماتے تھے تو حضور نے یہ سورہ قدف لح المؤمنون شروع فرمائی بڑے مزے کے ساتھ فجر کی نماز تھی تلاوت کیے جا رہے تھے تقریبا نصف کے قریب سورت پڑھی ہوگی کہ حضور کو کھانسی آ گئی تو کھانسی جب تاری ہوئی تو حضور وہیں اٹک گئے اور روکو فرما دیا اسے معلوم ہوا کہ صورت کا تھوڑا حصہ ٹکڑا شروع کا پڑھیں تو اس کی گنجائش ہے کتنا پڑا تھا حضور نے ہمارا جو تیرہ لائن والا قرآن ہے اس کے حساب سے ایک دو تین چار پانچ پیج پڑھے تھے حضور نے تقریبا پانچ پیج جہاں تیسرا روکو فنش ہونے کو آتا ہے حارون وسلطان مبین اور یہاں تک تقریبا حضور نے تین رقو پڑھے تھے کہ حضور کو کھنسی آ گئی تو آپ نے رقو فرما لیا اب امام بخاری کا استدلال یہاں سے اس طرح ہے کہ حضور اگر چاہتے تو کھانسی دور ہونے کا انتظار کرتے اور جب کھانسی چلی جائے اس کے بعد آگے کنٹینیو کرتے لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا کھانسی آئی تو وہیں اٹک گئے رکو فرما دیا معلوم ہوا سورت کا شروع کا کچھ حصہ اگر پڑھ لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے اس میں کوئی کراہی یا قباحت وغیرہ کچھ نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں یہ امام بخاری کا استلال ہے آگے اللہ عینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے بہت سی باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ فجر کی نماز میں قراءت تھوڑی لمبی ہونی چاہیے ہماری ہاں تو عادت یہ ہے کہ ذرا لا اقسم بيھا لا اقسم پڑھ لیا تو بہت ہو گیا بہتر یہ کہ ابس حوالت اللہ اذا الشمس کو ورت السماءون فطر کام چلانے تو یہ گزارہ والی بات نہیں فجر میں ذرا قراءت لمبی کی جائے اور سمجھے کہ فجر میں قرآن لمبی کی جائے تو اس میں بڑے مزے آتے ہیں بڑے لطف ہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے ان قرآن فجر کی قرآت میں فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں ڈبل فرشتے ہوتے ہیں عام نمازوں کی بنسبت نسبت فجر کی قرآت میں دو دو فرشتے ہوتے ہیں کیونکہ باریاں چینج ہوتی ہیں نائٹ شفٹ اور ڈے شفٹ والے چینج ہوتے ہیں تو فجر میں دونوں وہاں پر موجود ہوتے ہیں نائٹ والے آ جاتے ہیں کہ ہوتے ہی ہیں اور شفٹ چلانی اور نائٹ والے اوپر جاتے ہیں تو یہ فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی تو فجر میں دونوں جماعت دونوں قسم کے فرشتے ہوتے ہیں تو رحمت ہی رحمت برس رہی ہوتی ہے اس لیے فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کی حتی امکان کوشش کرنی چاہیے اور امام صاحب کو ذرا تھوڑی خیرات لمبی کرنی چاہیے خاص طور پر جب کوئی حرج بھی نہ ہو ونٹر کے ایام ہیں کسی کو کام پر جانے کی جلدی بھی نہیں ہے تو اگر ذرا تھوڑا سا قیر لمبی کر لیں تو حرج نہیں اچھا ہے پڑھنا چاہیے یہاں پر دیکھیے حضور نے سور مومنون جو ہے تقریباً پانچ پیج کے قریب تلاوت فرمائی بھی. بلکہ آگے حضرت عمر حضرت ابو بکر کا تو اور کچھ آ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز میں پوری سور بقرہ تلاوت کی سور بقرہ کیونکہ یہ حضرات شروع وقت میں اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے اور اندھیرے میں شروع کر کے اجالے میں ختم کرتے تھے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ دو گھنٹہ لگ گیا ہوگا سوریہ بقرہ پڑتے پڑھتے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں عام معمول نہیں تھا ایک دفعہ سورہ بقرہ پوری تلاوت فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہاں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ اس میں فجر میں پہلی رقت میں پوری سورہ کہف اور دوسری رکت میں پوری یوسف تلاوت کی اب اندازہ لگاؤ اور حضرت عمر بہت تھے زور سے پڑتے تھے اتنا زور سے پڑھتے تھے کہ مسجد کے آس پاس کے جو گھر تھے ان میں کوئی سویا ہوا ہو اس کی بھی نیند اڑ جائے اور وہ بھی دوڑا دوڑا جلدی استنجا وضو کر کے مسجد میں آ کر نماز میں شامل ہو جائے تو یہ حضرات اتنی لمبی قیر فرماتے تھے علامہ آئینی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز میں طویل قیر کرنا مستحب ہے بہتر ہے جتنی تھوڑی بہت ذرا مناسب قرآن ہو سکتی ہے وہ کریں ہم تو کہیں جاتے ہیں اسفار میں اور فجر پڑھاتے ہیں تو عموماً سورہ رحمان پڑھتے ہیں سورہ قاف پڑھتے ہیں کبھی سورہ واقع پڑھ لیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے نئی نئی صورتیں سننے کو ملتی ہیں اور جمعہ کو تو یہی سور سجا اور سور دہر حضور کیا معمول شریف تھا ع جمعہ کے روز سورے شدہ اور سورے دہر پڑھا کرتے تھے تو آدمی ذرا اس کو پڑھ لیا کرے تو بہتر ہے. آگے اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا نماز میں اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہو اور کہیں پر اٹک گیا اور وہیں پر کیراد کو سٹاپ کر دے بریک لگا دے تو اس کی بھی گنجائش ہے اگر کوئی عذر کی وجہ سے ایسا کرے جیسے حضور کو کھانسی کی وجہ سے ہوا تھا تب بھی کوئی کراہیت نہیں ہے جائز ہے لیکن بغیر عذر کے اگر کوئی ایسا کرے تو امام مالک فرماتے ہیں بغیر عذر کے صورت ادھوری کر دینا یہ اچھا نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے صورت جہاں تک ہو سکے پوری پڑھنی چاہیے ایک رکعت کے اندر اور سمجھئے کہ وہ اس کے قائل ہیں امام مالک لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں بغیر عذر کے بھی صورت کا تھوڑا ٹکڑا پڑھنا جو ہے وہ درست ہے اور جائز ہے دلیل جمہور علماء کی فجر کی نماز میں فجر سے پہلے کی دو سنت حضور پڑھتے تھے اس میں عام طور پر کیا پڑھا کرتے تھے قُل الْكَافِرُونَ اور هُوَ اللہ شریف کبھی کبھار اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بھی پڑھتے تھے پہلا سپارہ سور بقرہ۔ جہاں پہلا سپارہ ختم ہونے کو آتا ہے وہاں یہ آیت ہے تو پہلی رکعت میں حضور ہی آیت پڑتی تھی اور دوسری رکعت میں کلیہ اہل الکتاب کرمت صوبین ولانشری کبھی ولاقن ارباب مدون فعین طلف الشید النا مسلم بس اتنی آیت پڑھ لیتے تو پہلی رقط میں قولو امنہ بلّہ اور دوسری رکعت میں تعالی و مدن بیننا و بینکم یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے جو بخار شریف میں مذکور ہے کہ کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو سنت کے اندر یہ دو مختصر آیتیں بھی پڑھ لیا کرتی تھے بلکہ فجر سے پہلے کی حضور کی سنت بہت شارٹ ہوتی تھی بعض مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے تو شبہ ہو جاتا تھا کہ حضور نے سور فاتحہ بھی پڑھی کہ نہیں اتنی شارٹ پڑھتے تھے کیوں لی کے فجر کی سنت سے پہلے حضور لمبی تحجد پڑھ کر گئے ہیں تو چونکہ تحج بہت طویل پڑی ہے اور اس کے بعد ذرا سا ریسٹ کیا ہے اور اس کے بعد فجر کے لیے اٹھے ہیں تو ہلکی سی دو رکعت پڑھ کے پھر فجر شروع کرتے تھے اور فجر میں ذرا لمبی قیر کرتے تھے تاکہ آس پاس کے سارے مسلی اٹھ کر کے وضو کر کے آ کر فجر میں جوائن ہو جائے وہاں گھڑیاں تو تھی نہیں اور مدار اذان کے اوپر ہوتا تھا اذان ہو گئی تو حضور اٹھ گئے اس کے بعد اپنا دو سنت پڑھ لی اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لے آئے اور اس کے بعد نماز شروع فرما دی یہ معمول شریف تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے یہ معلوم ہوا صورت کا شروع کا کچھ حصہ یا کہیں کا بھی ایک ٹکڑا یا جو آیتیں بھی یاد ہو پڑھ سکتا ہے اور ایک مکمل صورت ایک رکعت کے اندر پڑھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے بہتر ہے کہ ایک صورت ایک رکت میں پڑھیں لیکن کچھ ٹکڑے بھی کچھ صورتوں کے جتنی آیتیں یاد ہو کہیں سے بھی اکثر کو آیت الکرسی یاد ہوتی ہے تو نماز میں کوئی آیت الکرسی پڑھ لیا کر اللہ قیم السنت وال سکتا ہے صاحب اگر بنا لاتو لکھنا ہے انسیار ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به پڑھ سکتا ہے جن کو یہ ایتیں یاد ہوں تو کوئی آیت اور ٹکڑا قران شریف کا ایک رکعت کے اندر پڑھنا یہ درست ہے یہ وارد ہو رہا ہے آگے یہاں پر جو کہا وقرا الاحنف بالكهف في الاولى وفي الثانيه بيوسف او يونس وذكر انه صلى مع عمر الصبح بهمان حنف ابن قیس نے پہلی رکت میں سورہ کہف دوسری رکت میں سورہ یوسف یا سورہ یونس پڑھی اور انہوں نے کہا کہ حضر عمر کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا یہ روایت ابو نعیم اسفہانی نے المستخرج على صحیح مسلم میں روایت نقل کی ہے ذکر کی ہے حضرت علماء عینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے سورہ کاف پندرہ سپارے میں ہے اور سورہ یوسف باروے میں ہے اور سورہ یونس گیارہویں میں ہے تو راوی کو شک ہو رہا ہے کہ سورہ یوسف دوسری میں پڑی تھی سورہ یونس پہلی میں سورہ کاف پڑی تھی دوسری میں ان دونوں میں سے ایک پڑی تھی لیکن اس پر سوال ہے سوال یہ کہ یہ تو قرآن شریف الٹا پڑھنا ہوا سوریہ کہا پندرہویں سی پارے میں سی سپارے میں ہے تو پہلے سورہ یوسف پڑھنی چاہیے پھر قحف پڑھنی جائے تو اینی فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں فقائے احناف نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی جو ترتیب عثمانی ہے مصحف عثمانی کی جو ترتیب ہے اس کی رعایت کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے اور اس کے خلاف کرنا مقرو ہے فقائے اہناف نے ایسا لکھا ہے کہ قرآن شریف کو الٹا کرنا یہ مکرو ہے اور قرآن شریف کی اس ترتیب کا خیال کرنا یہ مستحب ہے بعض فقہ نے یہ کہا ہے کہ یہ فرائض میں مکرو ہے نوافل میں مکرو نہیں ہے نوافل میں اگر الٹا سی آگے پیچھے کوئی صورت ہو جائے تو بھی جائز ہے کہ پہلی رکعت میں مثال کے طور پر لیلاف قریش پڑھ لی اور دوسری رکعت میں المترا پڑھ لی تو یہ جیسے ہمارے یہاں پار چھپا ہوا ہے تو اس میں قلع النا پہلے یہ قرآن شریف الٹا جا رہا ہے تو اگر کوئی اس طرح الٹی سک پڑھ لے نوافل میں تو چل جاتا ہے فرائض میں نہیں چلتا فرائض میں مکروح ہے نوافل میں کراہیت نہیں ہے یہ حنفیہ کے یہاں دونوں قول ہو گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کے جواز کے قائل ہیں لیکن امام ابو حنیفہ امام احمد اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس کی ترتیب کو الٹنا نہیں چاہیے جس ترتیب سے قرآن شریف جمع کیا گیا ہے اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے یہ بہتر ہے یہ مستحب ہے اس کے خلاف کرنا مکرو ہے اب سمجھ میں آ گیا تو لہذا پہلی رکعت میں اگر کوئی شخص ارائیت الزی پڑھے اور دوسری میں جو ہے طرح پڑھے یا پہلی رکعت میں قلع نظبر الناس پڑھے اور دوسری میں قلول پڑھے تو یہ مکرو ہوگا ترتیب سے پڑھو قلول پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھو اور قلع الناس بعد میں ہے اس کو بعد میں پڑھو تو اول تو یہ بھی مکرو ہے کہ صورتیں الٹی پڑھی جائیں پیجے سے پہلی پڑی جائیں پہلی رقت میں پچھلی صورت دوسری رقط میں اگلی صورت نمبر دو دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ایک صورت چھوڑ کر کے دوسری صورت پڑی جائے اس کو بھی فقہ نے مکرو لکھا ہے مثلا مثلاً بی ایک پھر پھر بیچ میں چھوڑ دی اور دوسری رکعت میں جو قذب پڑھا تو اس کو بھی فقہ نے کہا کہ مکرو ہے پسند نہیں ہے ایسا کرنا اس لیے کہ اس میں بیچ میں جو صورت چھوٹی ہے اس سے اراض کرنا لازم آتا ہے آدمی کو وہ صورت پسند نہیں ہے اس لیے منہ مو پھیر کر کے آگے جا رہا ہے تو قرآن پاک کی کسی صورت سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے اسے ایراز نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر آپ دو صورتیں چھوڑ کر کے پھر چوتھی صورت پڑے مثلاً علم طرح پہلے پڑھی اور پھر لیلا کے قریش چھوڑ دی ارت الزی چھوڑ دی اور انتینا دوسری رقت میں پڑھی تو حرج نہیں ہے کیونکہ بیچ میں دو سورتیں چھوٹی ہیں تو اسے لازم نہیں آئے گا لیکن ایک سورت چھوڑیں گے تو اعراض اور ٹرننگ اوے اور منہ پھیرنا اس کی طرف سے لازم آئے گا اس لیے وہ پسند نہیں ہے تو آپ ایسا کیجیے کہ ایک سورت کے بعد متصلن جو دوسری سورت ہے وہ پڑھیے یا پھر دو تین سورت چھوڑ کر کے آگے کی جو سورت ہے وہ پڑھو لیکن ایسا بھی کرنے کو فکا نے مکرور لکھا ہے کہ ایک سورت کے بعد دوسری بیچ کی چھوڑ کر کے تیسری پڑی جائے تو سمجھئے اجاجا اللہ ایک صورت میں رکت میں پڑے پھر تبت چھوڑ کر کے قلو اللہ دوسری رکت میں پڑے تو یہ بھی کراہیت ہو جائے گی اچھا نہیں ایسا کرنا کیونکہ تبت ادا کو ذرا تحقیر کرنا ڈگریڈ کرنا معمولی سمجھنا اس میں لازم آئے گا اور قرآن کی کسی صورت کو چھوٹا کرنا معمولی سمجھنا یہ اچھا نہیں ہے اس لیے اگر آپ نے اجاز پڑھی ہے تو پھر دوسری میں تبت ادا اور تبت ادا نہیں پڑھنی ہے تو قلعہ بناس بن پڑھو قلاب فلک پڑھ لو لیکن قلو اللہ مت پڑھو دوسری رکعت میں ورنہ تبت ادا سے اعراض کرنا لازم آئے گا یہ بھی فکہ نے لکھا ہے یہ کراہیت ہے یہ آداب ہیں ان کا لحاظ کرنا اچھا ہے اب حضرت عمر نے یہاں کیوں ایسا پڑھا یا تو حضر عمر کا ایسا کرنا بیان جواز کے لیے تھا یا نمبر دو حضرت عمر جب یہ پڑھ رہے تھے اس وقت ابھی مصحف عثمانی کی ترتیب جو ہے اس پر اس کو مرتب نہیں کیا گیا تھا یہ ترتیب بعد میں دی گئی ہے اب یہ ترتیب کس کی طرف سے ہے حضور کی طرف سے ہے یا صحابہ کی طرف سے ہے اس میں قاضی ابو بکر الباق نے دونوں قول نقل کی ہیں یہ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہمارے سامنے ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے چھوٹی سورت ہے اس کے بعد سور بقرہ بڑی صورت پھر سورہ علی عمران پھر سورہ نسا پھر سورہ مائدہ پھر سورہ انعام پھر سورہ عراف پھر سورہ انفال پھر سورہ توبہ یہ دس سپارے ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے مئین سو سو آیتوں والی سورتیں شروع ہوتی ہیں سورہ یونس سورہ ہود سورہ یوسف سورہ رات اور سورہ ابراہیم سورہ نحل اور اس طرح سورہ بنی اسرائیل سورہ قحف اور اس طرح سورہ مریم سورۂ کہا یہ صورتیں سورہ شعرا تک جاتی ہیں یہ صورتیں کہلاتی ہیں سو سو آیتوں والی صورتیں اور اس کے بعد سور شعراء کے بعد مسانی صورتیں ہیں جو جن میں آیتیں سے کم ہیں لیکن وہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہیں جیسے سورہ یاسین بہت پڑھی جاتی ہے تو یہ ریپیٹ کرنے والی کی جانے والی صورتیں جو ہیں وہ اس کے بعد چلتی ہیں اور پھر اخیر میں مفصل آتا ہے جو سورہ حجورات سے یا سورۂ جاسیہ سے یا سورۂ قاف سے شروع ہوتا ہے اخیر قرآن تک تو یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب آیا حضور نے دی ہے یا صحابہ نے دی ہے اس میں دونوں قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا اور ترتیب بتائی تھی کہ اس, اس ترتیب سے قرآن شریف کو جمع کرنا اور اس ترتیب سے اس کو رکھنا اور لکھنا اس لیے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے دور میں تو اس کا ٹائم نہیں ملا کہ اس طرح سے مرتب کیا جائے صرف جمع کر دیا گیا پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کو اس ترتیب سے باقاعدہ دو گٹھوں کے بیچ میں جمع کر کے رکھا گیا اور اس کو نقل کرا کر پھر حضرت عثمان نے اس کی نقل جو ہے دنیا میں جگہ جگہ بھیجی اور کہا کہ اس ترتیب سے پڑھا کرو تو حضور کی طرف سے یہ ترتیب بھی توقیفی ہے اور حضور نے سکھائی ہے اور نمبر دو دوسرا قول یہ ہے کہ حضور نے یہ ترتیب یہ بتائی نہیں تھی صحابہ نے اپنے اشتہار سے اس ترتیب سے اس کو مرتب کیا اور اس ترتیب سے لکھی ہیں لیکن خلفائے راشدین میں سے ہیں اور خلفائے راشدین کی سنت بھی ہمارے لیے حجت ہے تو ہم اس سے استعلہ کرتے ہوئے اس ترتیب پر ہی قرآن کو رکھیں گے اور اس ترتیب سے ہی پڑھیں گے یہ سمجھے کہ دوسری رائے ہے بہن حال قرآن شریف کی صورتوں کو نمازوں کے اندر جہاں تک ہو سکے ترتیب سے پڑھنا چاہیے ترتیب کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے یہ یہاں پر جو شرح نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے اگر کبھی کسی نے کر دی ترتیب کی خلاف ورزی تو جیسا کہ سمجھ میں آیا اس کی نماز فاسد واسد نہیں ہوگی یہ صرف کیا ہوگا کراہیت ہوگی اچھا نہیں ہے نماز صحیح ہوگئی اس کی لیکن سمجھئے کہ کراہیت ہوگی صرف اتنی بات ہے سمجھ میں یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے یہ اکثر علماء کی رائے ہے آپ نے بیچ میں ایک بات سنی کہ کبھی کبھار نوافل میں اگر ایسا ہو تو اس کی گنجائش ہے نوافل میں ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو چل سکتا ہے نوافل میں بہت سی چیزیں چل جاتی ہیں بلکہ فرائض میں تو یہ بھی بہتر ہے کہ پہلی رکت لمبی ہو اور دوسری رکعت اس سے چھوٹی ہو اگر الٹا کر دیا پہلی رکت چھوٹی پڑھی اور دوسری رکت لمبی پڑھی تو کراہیت ہو جائے گی فرض نمازوں کے اندر لیکن نوافل میں ایسا نہیں ہے نفل میں آدمی اختیار ہے اس کو جتنا چاہے پڑھے تو اگر پہلی رکت نماز شروع کی تو بشاشت نہیں تھی تو اس میں دو تین پیج پڑھے اس کے بعد رکو کر لیا پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو بشاشت آ گئی تو اس میں دس پیس پیج پڑھ لیے ایک دو سپارے پڑھ لیے تو کوئی حرض نہیں ایسا کر سکتے ہیں با مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو نواف علم بہت گنجائش ہے نواب علم یہ بھی گنجائش ہے کہ ترتیب اگر الٹی ہو جائے تو جائز ہے جیسے قرآن شریف حفظ کرنے والی جو حدیث وارد ہوئی ہے حضرت علی کرم اللہ جہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یار رسول اللہ میں قرآن پاک بہت یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں آپ کی حدیثیں بھی یاد کرتا ہوں ذہن سے نکل جاتی ہے کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ اس پر عمل کریں اس سے کچھ فائدہ ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب جمعہ میں اگر رات کے بیچو بیچ والے حصے میں اٹھ کر کے یہ نماز پڑھ سکو بہتر ورنہ آخر حصے میں ورنہ شروع حصے میں یہ عمل کر لو چار رکت نماز پڑھو پہلی رکعت میں سورہ یاسین شریف پڑھو دوسری رکعت میں سورہ حامیم دخان پڑھو تیسری رکعت میں سورِ علف لامیم سجدہ پڑھو اور چوتھی رکعت میں سورِ تبارک اللذیب پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا مانگو اللہ کی حمد و سنہ کرو دروش شریف پڑھو اور پھر دعا مانگو اللہم ارحم نی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی ورحم نی انا ما لا يعنینی ورزقنی حسن النظر فیما یردیک عنی اللہم بدیع سماوات والارد ذا الجلال والاکرام والعزت اللتی لا ترام اسألوک یا اللہ ی نوري وجهك انتلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني ان على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والارض جل الجلال والاكرام التي لا ترام اسالك يا الله يا رحمان بجلالك ونور وجهك ان تنور بكتابك بصري وان تطلق به لساني وان تفرج به قلبي وان تشرح به صدري وان تستعمل به بدني فانه لا يعينني على الحق غيرك ولا يتيح الا ولا حول ولا قوه یہ لمبی دعا ہے, پڑھو اس کو حضور نے کہا چار رکت نماز پڑھو اس میں یہ یہ اس کے بعد یہ دعا مانگو اور ایک جمعہ عمل کرو دو جمعہ تین جمعہ پانچ جمعہ سات جمعہ مسلسل کنٹینیو سات جمعہ تک اس کو پڑھتے رہو تہجد کے ٹائم پر انشاءاللہ اللہ تمہارا قوت حافظہ تیز ہو جائے گا اور قرآن شریف یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور حدیث یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا حضرت علی کہتے ہیں ابھی عمل کرنا شروع ہی کیا تھا ابھی تین پانچ جمعہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے حافظہ بہت تیز کر دیا پھر میں ایک ایک مجلس میں چالیس چالیس آیت قرآن شریف کی حفظ کر لیتا تھا اور ایک ایک بیٹھک میں چالیس چالیس حدیثیں حضور کی حفظ کر لیتا تھا یہ اس عمل کی برکت تو اس چونکہ وہ نفیل عمل ہے تو اس میں ذرا صورتوں کی ترتیب الٹ جاتی ہے اس لیے کہ پہلی دو رکعت میں یاسین شریف اور سورہ دخان ہے ان میں تو ترتیب ہے لیکن تیسری رکعت میں سورہ سجدہ آ جاتی ہے اور سورہ چدہ ہے اکیسویں سپارے میں جبکہ کہ سورہ یاسین بائیسویں تیئیسویں میں ہے سورج دخان پچیسویں میں ہے اور سورہ تبارک کل تو اخیر میں ہے تو یہ وہاں ذرا سی ترتیب الٹ جاتی ہے تو وہاں کا ہے نوافل میں گنجائش ہے اسی لیے آگے یہاں پر نظائر والی حدیث آ رہی ہے تو وہاں بھی نوافل کے اندر حضور نے وہ سورتیں سمجھئے ملا ملا کر پڑھی تھی اس کو جب یہ حدیث پڑھتے ہیں اس وقت بتا دیتے ہیں اس وقت پڑھ لیں گے بہرحال یہاں اب تک مسئلہ یہ ہوا کہ نماز میں صورتیں جو پڑھنی ہے تو ترتیب الٹنا جو ہے اچھا نہیں ہے اور سمجھیے پسندیدہ مستحب یہی ہے کہ ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھیں فرائض میں خاص طور پر اس لحاظ کیا جائے نوافل میں اگر کوئی خاص سمجھے کہ حدیث ترتیب الٹے تو اس میں حرج نہیں ہے ورنہ نوافل میں بھی جہاں تک ممکن ہو ترتیب کو الٹنا نہیں چاہیے بلکہ جس ترتیب سے قرآن جوڑا گیا ہے اس ترتیب سے ہی پڑھنا چاہیے بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تو الٹا پڑھتے ہیں ایک دفعہ جدہ ایئرپورٹ پہ وہاں جو نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہے مسجد تمہارے ابھی فلائٹ کو ٹائم تھا ہم نے نماز پڑھی نماز سے فارغ ہو کر کے ہم نکل رہے ہیں تو اتنے میں دو پولیس والے اپنی وردی میں آئے اور وہاں جماعت شروع کر دی ایک کھڑا ہو گیا وہ ٹوپی اس کی نیچے رکھی اور سمجھیے کہ دوسرے نے اقامت کہی نماز شروع کر دی پہلی رکعت میں قلع اور دوسری رکعت میں المترا کفا ابھی الٹا ہی پڑھ دیا قرآن تو میں دیکھتا ہی رہا میں نے کہا یہ بےچارے ان کو تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ یہ حنابلہ ہیں اور حنابلہ کی یہاں بھی ترتیب الٹنا مخروح ہے امام احمد کا بھی یہ قول علامہ آئینی نے نقل کیا ہے تو ترتیب نہیں الٹنی چاہیے چونکہ ان کی یہاں یہ مکتب والا نظام نہیں ہے ہمارے یہاں تو بچوں کو مکتب میں سکھاتے ہیں کہ اس ترتیب سے قرآن شریف پڑھنا ہے تو ان کے یہاں چونکہ اس کا نظام نہیں ہے اس لیے بےچاروں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں اگر مسئلہ معلوم ہوتا تو ایسا نہ کرتے اور ترتیب الٹی نہ کرتے لیکن وہ کرتے ہیں اس طرح بہرحال لیکن نماز تو ہو جاتی ہے حرج نہیں ہے کرا مکرہیت ہے بعض مرتبہ مسٹیک سے بھول سے بھی ایسا ہو جاتا ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا ہم نے بس اس کو سنا کر بات پوری کر دیتے ہیں حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ جب کسی مہم کے لیے ایک مرتبہ کچھ چندہ جمع کر رہے تھے کسی نے کہا مظفر نگر کے جو نواب ہیں وہ کہتے ہیں اگر مولوی قاسم نانوتوی میرے گھر آئے تو میں ان کے چندے میں ایک لاکھ روپے کی مدد کروں تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بہت اچھا اگر اس میں اتنی امداد ہو رہی ہو تو ہم کو جانے میں کیا حرج ہے ضرور ہم جائیں گے اب مظفر نگر جو ہے دیوبند سے یہ سمجھئے کہ بس میں تقریباً دو گھنٹے کا سفر ہوگا اور کہ دلی اور دیوبند سہارنپور کے بیچ میں پڑتا ہے مظفر نگر دلّی سے سہارنپور بس میں تقریباً چار گھنٹے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں بلکہ زیادہ بھی لگ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ سمجھیے کہ بیچ میں ہی آ جاتا ہے دیوبند سے دو گھنٹے بس کا سفر اور اگر اس زمانے میں بسوں کے ٹھکانے نہیں روڈ کے ٹھکانے نہیں بیل گاڑیوں میں جاتے تھے حضرت نے وہ سفر کیا اب وہ جب وہاں نیوز پہنچ گیا کہ حضرت نانوتوی رحم تشریف لا رہے ہیں تو اب سب لوگوں کے یہاں تو خوشیوں کی لہریں دوڑ گئیں مولانا مولوی قاسم نانوتوی ہمارے یہاں رہے. مولوی قاسم نانوتوی یہاں واہ وا. تو اب بہت سارا جمگٹا نواب صاحب کے یہاں جمع ہو گیا حضرت نانوتوی تشریف لائے انہوں نے بہت کرام کیا اور حضرت کی بڑی خدمت کی کھلایا پلایا چائے وائے ناشتہ اس کے بعد جب روانگی کا وقت ہوا تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ نے دیکھا کہ باہر بہت بھیڑ بھاڑ ہے تو حضرت نانوتوی اس کی بڑی حویلی تھی چپ چاپ سے پچھلے دروازے سے نکل گئے اور چل دیئے اکیلے کوئی نہیں ساتھ اور چلتے چلتے چلتے بس اڈے کے پاس پہنچائے یہاں پہنچے تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا وہاں چھوٹی سی مسجد تھی اس میں چند بڈے جو ہیں نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے اب اذان ہو چکی امامت کے لیے کوئی ہے نہیں تو اب ڈھونڈنے ادھر ادھر کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے نماز پڑھو نماز پڑھاؤ کسی نے حضرت نانوتوی کو دھکا دیا وہ پہچانتے نہیں تھے حضرت نانوتوی کو اور حضرت نانوتری کا لباس بھی ایسا ہی تھا سیدھی سادی ٹوپی پہنتے تھے اور بالکل عام لباس جیسے کوئی کسان ہو کھیتی باڑی کرنے والا ہو اس طرح رہتے تھے اپنی کوئی شان اپنا کوئی وقار رکھتے ہی نہیں تھے حضرت نانوتری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے سمجھے یہ بھی ہمارے جیسا کوئی کسان ہوگا تو ان سے کہا کہ بھئی نماز پڑھاؤن کا مجھے نماز نہیں پڑھانے آتی اب پڑھاؤ نہیں یار کہ بھائی میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھائی ہے میں نماز پڑھاتا ہی نہیں مجھے عادت نہیں ہے نماز پڑھانے کی پریکٹس ہی نہیں ہے کہ نہیں نہیں نہیں پڑھانا پڑے گا نے دکا دے کر حضرت کو آگے کر دیا حضرت نے نماز شروع کی اب وہ پریشانی کے حالم میں پہلی رکعت میں ناس پڑھ دی اور دوسری رکعت میں فلک پڑھی ترتیب الٹی ہو گئی اب جو ہے وہ نماز سے سلام پھیرا تو بوڑھوں میں بحث شروع ہو گئی اب ایک ایسے آدمی کو آگے کر دیا قرآن پڑھنا نہیں آتا پہلے قرآن الٹا پڑھتے ہیں پڑھے پہلی رکعت میں سورس پڑے دوسرے میں سورہ فلک اب حضر پی برس پڑے کبھی تم کیسے ہو تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا حضرت میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مجھے نماز پڑھانا نہیں آتا مجھے پریکٹس نہیں میں نے کبھی پڑھائی نہیں ہے پلیز مجھے آگے نہ کرے تم نے مجھے دھکا دے دیا میں کیا کروں اب یہ ساری گرما گرمی چل رہی ہے کہ اتنے میں ادھر سے وہ جو لوگ منتظر تھے وہ ڈھونڈنے لگے کہ گئے کہاں حضرت تو اب جو ہے ادھر ادھر ڈھونڈے ڈھونڈتے کسی نے سوچا کہ شاید ادھر گئے ہوں تو ادھر آئے تو بس کی والی مسجد میں حضرت ہیں تو وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے کہ حضرت نانو حضرت مجھے خبر ہے یہاں جاؤ مجھے قاسم تو یہاں ہے اب جو ہے وہ بوٹے جو ہیں بڑے پریشان ہوئے بے عزتی کر دی بے عزتی نہیں ہوئی نماز پڑھانی نہیں آتی میں نے تو کبھی ایسا ہو جائے مسٹیک بھی ہو جاتی ہے امام صاحب سے بھی مسٹیک ہوتی ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جاتی ہے اور سمجھ کوئی نماز میں توڑنے والی مسٹیک ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی وہ کن کی مسجد میں بڑی مسجد ہے تو وہاں کے امام ہیں وہ بھی دیوبند کے ہی ہیں ان کا نام بھی مول قاسم ہی ہے تو وہ وہ دوست ہیں جوان عالم ہیں تو وہ ایک دفعہ سنانے لگے ہمارے یہاں کوئی مولوی صاحب مہمان آئے اب وہ مغرب کا ٹائم تھا مولوی صاحب بھی بےچارے مسافر دور سے بھاگے بھاگے آئے ہیں اتنے میں اذان ہو گئی نماز کا ٹائم ہو گیا ان کو میں نے آتے ہوئے دیکھا میں نے کہا مولوی صاحب چلو نماز پڑھا دو اور ٹھیک ہے نماز پڑھائی انہوں نے بڑے تم تراک سے ایک رکت دوسری رکت اب تیسری رکت میں جب وہ کھڑے ہوئے تو مائک پہنے ہوئے ہیں اب بجائے الحمدللہ شریف پڑھنے کے سلاتے اب یہ پیچھے سب سن رہے ہیں کیونکہ مائک میں پیچھے آواز جا رہی ہے تو پیچھے سے مول صاحب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ تو مول صاحب وہ سوچنے لگے ہوں ارے میں نے شروع کر دی نماز نہیں بولے میں نے شروع کر دی گئی سب کی نماز توڑی پھر سے پڑھا دوبارہ پڑھانا پڑا اسے ایک نقصان بھی سمجھ میں آیا کہ مائک کے اندر سرزی نماز میں سرن پڑھنا چاہیے بعض مولویوں کو زور سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے الحمد رب العالمین الرحمن الحمد لم سُحان رب الم سبحان ساری مسجد تو گو ساری مسجد کو تلقین کرتے ہیں کہ کیا پڑھنا ایسا نہیں کرنا چاہیے سریری نماز میں سررن پڑنا چاہیے جو, جو چپ سے پڑھنا ہے وہ چپ سے پڑھنا ہے اس میں شور کیا مچانا سررن شریعت نہیں سر، سر، سر اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی صرف آدمی کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اس کے برابر والے کو پتا نہ ہو اور یہاں تو مائک ہمارا ہوتا ہے اور ہم زور سے بولتے ہیں تو ساری مسیح نے سارا بولٹن سنتا ہے ریسیور کے اوپر کہ ہم سب کیا پڑھ رہے ہیں تو اس لیے سریری نماز میں چپ چاپ سے ذرا بھی آواز نہیں کرنا ہے آہت نہیں چپ چاپ ہے میں نے سنائی تھی جامع ابن واہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسموخ تھے رکت چھوٹی تھی تو آئے نماز پڑھی جب رکت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے برابر میں جو آدمی تھا وہ زور زور سے پڑھ رہا تھا تو حضور نے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اس کو کہا ارے بھائی لا تلقن من حولك بھئی تو اکیلا تھوڑی نماز پڑھ رہا تھا بازو میں اور بھی تو نماز پڑھنے والے تھے تو, تو اپنے برابر والے کو تلقین مت کر تلقین کے مانا بلوانا تو اس کے پاس بلوا مت کہ یہ پڑھنا ہے تو اپنا پڑھنے چپ چاپ سے زور سے پڑھتا یہاں پر بہت سے عرب ایسا کرتے ہیں تو ان کے برابر میں ہم نماز پڑھ رہے ہو تو ہم کو مشابہت لگ جاتی ہے, بھولو جاتی ہے میں کیا پڑھ رہا تھا کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں تو اپنی نماز میں جہاں چپ چاپ سے پڑھنا ہے وہاں چپ چاپ پڑھنا ہے وہاں, شور نہیں بچانا ہے وہاں آواز نہیں کرنی ہے بہرحال یہ مسئلہ ذرا تھوڑا دور نکل گیا یہاں صرف اتنا بتانا تھا کہ ترتیب جو ہے اس کو الٹنا نہیں ہے جس ترتیب سے ہو اس ترتیب سے پڑھنا ہے آگے وکالفی میں رب اللهم ربنا عالمين الله وسلم على سيدنا محمد والي والصحابي اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم ربنا لك الحمد حمدا ولك الشكر شكرا دائما دائم. اللهم ربنا الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه السماوات من السماوات ومن الارض ما بينهما ومن ما اشئت من شيء بعد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ربناتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار بھی محروم نہ فرما پوری امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما پوری امت کی مغفرت فرما اللہ پوری امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما جو حجاج کرام حجم پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی حاضری قبول فرما ان کی حاضری آسان فرما جو جا رہے ہیں یا اللہ جو تیاریاں کر رہے ہیں اللہ سب کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا فرما رکاوٹوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما اللہ محبت اور ادب اور, اور احترام اور کے ساتھ وہاں کی حاضری نصیب فرما وہاں کی ادنا سی بیدبی سے بھی ہمارے حفاظت, حفاظت اللہ شریف کی حفاظت فرما روز رسول کی حفاظت فرما مدینہ شریف کی حفاظت فرما مکہ مکرمہ کی حفاظت فرما مسجد اقسا کی حفاظت فرما اللہ دنیا بھر کی تمام مساجد مدارس مراکز تبلیغیہ خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے علماء و صلحا مشائخ اور اهل کی حفاظت فرما ہر مومن مسلم کے جانمال مال عزت ابرو کی حفاظت فرما اللہ مسلمانوں کے ساتھ رحم اور قرم کا معاملہ فرما اسلام کا بول بھلا فرما اللہ اسلام کا بول بھلا فرما اسلام کو پھر سے عزت قوت شوکت اور غلبہ نصیب فرما اسلام کی حقیقت اور حقانیت کو غیروں کے سامنے بھی واضح فرما ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرما ہدایت کے دروازے کھول دے ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے اللہ ہمیں تیرے ان کے لیے صحیح محنت کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتیں قبول فرما ہماری کمزوریوں کو دور فرما ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اللہ ہمارے ساتھ بھی رحم اور کرم کا معاملہ فرما تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما خاص طور پر ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا نصیب فرما سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائما نصیب فرما جنہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا لکھا چاہتے ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ ان سب کی تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما اللہ ہر خیر سے مال فرما ہر شر سے حفاظت فرما دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرما ہر شر اور برائی سے ہمارے حفاظت فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو جو بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما اور جن جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما ربنا تقبل منا ان کانت السمیع و وتوب علينا یا مولانا ان کانت التواب الرحيم وصلی اللهم وسلم علی سیدنا محمد و الی و صحبی اجمعین يا رحمة الرحيم